الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ برکت جھٹا رہا ہے اور ہمارے ایک اسلائی بھائی نے اسلات الجنان کی دس جلدوں کا مطالعہ مکمل کر لیا اور ہر ہفتے رسالہ بھی جو اعلان ہوتا ہے اس سے پہلے ہی پڑھ لیتے اس خوشی میں ان کے گھر حاضری ہوئی تھی تو وہ شہری کی ترکیب تھی کچھ اسلائی بھائیوں نے شہری کی رودہ رکھا اور کچھ نے ناشتہ کیا یا تو یہ سوال عرض یہ ہے کہ جب دفتر پر بیٹھے ہوں اور سخری کا وقت ختم ہو جائے اور بعض اسلامی بھائی جو ہیں جن کی روزے کی نیت ہے بعضوں کی نہیں ہے تو جن کی نیت نہیں ہے ان کا بھی ہاتھ روک لینا کہ اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کے حالانکہ روزے کی نیت نہیں ہے پھر بھی ہاتھ روک لینا یہ کیسا یہ نفل روزے کے تو کام اپنے ہیں نفل روزے میں ایسا ہے کہ اگر نیت یہ ہے اس کے ہاتھ روکا تاکہ جو دوسرے حاضرین ہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی روزہ رکھنا ہے یہ تو ایسی ریا ہے کہ عمل بھی نہیں اور ریا ہے بغیر نیکی کی ریا. تو یہ تو اگر اس نیت سے روکا ہے تو تو گناہ گناگر ہوگا زیادہ کہ ریا ہے تو ایسے موقع پر تو احتیاط تو اس میں ہے کہ بندہ جان بوجھ کر کھائے شاعری کا وقت ختم ہونے کے بعد تاکہ لوگوں کو مطلب یہ خیال بھی نہ ہو کہ یہ روزہ رکھا اس میں بچنا چاہیے اگر ریا پیدا نہ ایک شاطر میری جیسے جب دسترخوان لگ رہا تھا تو آپ نے جو میزبان ہیں ان سے اجازت دی کہ کھانا کھانے کی جیسے چاہے اجازت دیتے ہیں کہ مکس کرنا چاہیں یا جیسے چاہنا ہے تو اس میں کیا حدت میں امام احمد رضا برہان ملت رحمت اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے اس میں حکایت پڑھی تھی میں کہ سرکار آل رحمتہ اللہ تعالی کہیں مدعو تھے تو شورما پسند آیا تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ میں اس کو پی لوں اجازت ہو تو, تو اس نے ذرا اجازت دی تھی آداد رحمتہ اللہ تعالی نے اس کو اس طرح کے مدنی پورے شاعر فروے تھے کہ عرف یہ کہ شوربہ روٹی سے کھا جاتا ہے عرف سے ہٹ کر کیونکہ میں نے پینا چاہا اس کے میں نے اجازت نہیں لی تو اب جیسے کہ یہ مچھلی رکھی ہوئی ہے اور مچھلی سالن ہے اس کا شوربے والا تو یہ روٹی سے کھائی جاتی ہے اب بریانی میں ڈال کر کوئی کھانا چاہے تو یہ عرف سے ہٹ کر ہوا یہ روٹی سے کھائی جاتی ہے نہ کہ یہ بریانی میں ڈال کر کھائی جاتی ہے اسی طرح کباب ہے کباب الگ سے کھایا جاتا ہے اب اس کو بریانی میں مکس کر کر کے کوئی کھائے تو یہ بھی عرف سے ہٹ کر ہوا اس طرح مٹھائی رکھی ہوئی ہے جیسے تو مٹھائی بھی بولے کہ میں چاول میں مکس کر کے کھاؤں یہ بھی عرف سے ہٹ کر ہوا تو عرف سے ہٹ کر کھانا ہو تو اجازت لے لے لیکن یہاں لینے کے لیے بھی سمجھ ہی ہے کہ اپنا وزن دیکھے کہ میزبان کے ساتھ اس کے تعلقات ایسے ہوں اور وہ شے آفر مقدار میں بھی ہو ویسا کو رخ سے ہٹ کر کوئی کھانا شروع کر دے اور دیگر جو اگر حاضرین ہیں ان کے کھانے میں کوئی یعنی کہ اس طرح ترکیب بدل جائے یا میزبان کو سوال تو کیا لیکن یہ پتا ہے کہ میزبان کو ناگوار گزرے گا پھر تو سوال بھی نہیں کر سکتے تو اس پر غور کرے کہیں نانگوا تو نہیں گزرے گا تو میں نے جو سوال کیا اور یہ کہا تھا یہ سب کے لیے کیا اپنے لیے اور مجھے اپنا وزن کا اندازہ تھا کہ میزبان کی محبت عقیدت تو اس حساب سے میں اور پھر دفتر خان کی وسعت یوں مطلب میں ان سے پوچھ لیا عام طور پر عرف سے اٹ کر بھی کھا لیا جاتا ہے بہت آبن میں اس طرح نہیں بارہا کرتا ہوں کہیں آنا جانا ہو تو صلی اللہ تعالیٰ سوال یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے تو کیا شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی کوئی خزیرت ہے تو ایک شاید فرما سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اکثر روزہ رکھا کرتے تھے اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ترک نہیں کریں گے حضرت علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شاہ بال کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفارت نصیب ہوگی شفارت تو اکثر روزے رکھنا شعبان کے ان مانوں کو سنت ہوا جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو ہاں اگر شابان الموزم میں روزے رکھتا ہے اور ایسی کمزوری ہو جاتی ہے کہ رمضان شریف کے روزے اس کو دشوار ہو جائیں گے تو پھر تو شعبان الموزم کے روزے نہ رکھے بلکہ کھائے پیے اور اپنی یعنی کہ جس کو جال بنائے نیسی قبت حاصل کرے تاکہ رمضان المار کے روزے اس پر دشوار نہ ہو جائیں جو بھی ہم کھائے پیے بندہ <تصفيق> تو وہ اس میں نیت یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے شاہبان میں اگر اس لیے روزہ نہیں رکھے گا کہ میں رمضان کے روزے رکھنے پر قوت حاصل کروں گا اس لیے کھا پی رہا ہوں ان اس نیت کا بھی ثواب ملے گا رمضان کے روزے فرض ہے تعالی آعلم اللہ تعالیٰ عالم و رسول صلی اللہ تعالیٰ